نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يزاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء صلى الله عليه مولانا العظيم وصلى على رسوله النبي الامي الكريم واجب الاحترام معزز سامي النکرام رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے رحمت کے عشرے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آج مغفرت والا عشر بھی اختتام پذیر ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیکیا کمانے کا ایک بہترین سیزن ہے ایک مومن کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر ان امال کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے جس پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ کی شفقت اور محبت متوجہ ہوتی ہے اور انسان اس پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے رمضان المبارک کے اندر جہاں اور بہت سارے اعمال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ان کا اجر و مقام اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے ثواب کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے ان اعمال کے اندر ایک بہت ہی اونچے درجے کا عمل رمضان المبارک کے اندر اللہ تبار کو تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح کے اندر انفاق سبیل اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا میرے محترم بھائیو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہی کا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اشاد فرماتے ہیں مَا اللہ, اللہ تبار کو تعالیٰ جس انسان کے لیے اپنے رحمت اور فضل اور مال کو کھولنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کے لیے اللہ روک لے اور اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکتا اسی طریقے سے دوسری جگہ پر فرمایا اللہ رز کلیم یشاء امن عبادی قدر اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق کی فراوانی فرما دیتے ہیں رزق کے اندر وسعت فرما دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں اور بہت ساری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا اپنی رحمت قرار دیا تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ انسان کے پاس چاہے اس کا جسم ہو اس کا مال ہو اس کی زمین و جائیداد ہو اس کی اولاد ہو مال کسی بھی صورت میں انسان کے پاس ہو وہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے اپنا کمال نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کا احسان ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک نے پرانی مجید کے اندر جہاں کہیں بھی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر یہ ساتھ بیان خرچ کرو جو مال میں نے دیا وہ مال خرچ کرو جو ہم نے آپ کو دیا دوسری جگہ پر فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ان میں سے جو انہیں دیا گیا ہے تو اب ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے یہ اصل میں اللہ کی ملکیت ہے اگر اللہ انسانوں کو حکم دیتا کہ تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپے ہے اللہ کا حکم ہوتا کہ اس ایک لاکھ پورے, کو پورے میرے راستے میں خرچ کرو کسی کے پاس کروڑ ہے اس کو حکم دیتا کہ پورے کروڑ کو خرچ کر لو تب بھی انسان کو اعتراض کا حق نہیں تھا شکے کا حق نہیں تھا کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی امانت رکھوا لے اور پھر آپ امانت واپس پورا کا پورا امانت آپ سے وصول کر لے تو انسان کو شکوہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ امانت ہے ہمارے پاس یہ مال اللہ کی امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے اللہ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا اب اگر اللہ کا مطالبہ ہوتا کہ یہ پورا کا پورا کا مال خرچ کرو تب بھی اعتراض نہیں بنتا اشکال نہیں بنتا شکوا نہیں بننا چاہیے تھا لیکن اللہ کا احسام دے کے اللہ نے مال دیا اور پھر فرمایا کہ اس میں سے تھوڑا سا دو اس میں سے اور اس میں سے تھوڑا سا دو پورا کا حکم نہیں دیا تھوڑا سا میرے راستے کے اندر خرچ کر دو وہ انفکوم عمار کو تھوڑا سا اس کے اندر دینا ہے سارا نہیں دینا یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کے ساتھ سب سے زیادہ جس چیز کے اندر جس چیز کو ایمان باللہ کے بعد ذکر کیا وہ فی اللہ ہے. ان اللہ انفاقی میں خرج کرنا ہے قرآن مجید کے صورت اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی کے خوبی بیان فرمائی ہے ان کے بنیادی فرائض بیان کیے کہ ایمان باللہ کے بعد اپنے عقائد کی تسیح کے بعد نظریات کی صحت کے بعد جس اس کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ فکر وہ اقام تیسراد ہے اور اقامت اسرات کی بات فرمایا کہ اتاؤ الزکات یعنی انفاق میں سبل اللہ اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرج کرنا ہے قران مجید کے اندر اس, اس نے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو یعنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر مال کے مال کو خرج کرنے کو مختلف تعابیروں کے ساتھ بیان فرمایا ہے اطعام بھی ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا فقیروں کو کھانا کھلانا اور محتاجوں کی ضروریات کو پورا کرنا اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کے لفظ بھی استعمال ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اتاؤ الزکات کا بھی حکم دیا کہ کو ادا کرنا مختلف ترتیبوں کے ساتھ مختلف تعبیروں کے ساتھ مال کو خرچ کرنے کی جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترغیب آئی ہے اور دوسرا نقطۂ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے اگر آپ قرآن مجید کی مجموعی طور پر ان آیات کو سامنے رکھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کا حکم فرمایا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لفظ سے خطاب فرمایا ہے یا من قبل اور پہلے بارے میں آپ اور بھی بہت ساری آیات کو سامنے کے اللہ تبارک کو ایمان کے ساتھ اس چیز کو ملایا ہے اس چیز کو ساتھ جوڑا ہے انفاق اللہ کو ایمان کے ساتھ جوڑا معلوم ہوا کہ جس جی شخص کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور جو آدمی ایمان کا دعوی کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے فرمایا کہ اس کے ایمان کے اندر شک ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بخل کو بیان فرمایا اور جہاں انفاق فیصل اللہ کی آیات و اتاری وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ خرچ کریں گے وہ کیا کریں گے وہ خرچ کریں گے اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہوگا اس کے مقابلے میں جو منافق ہوگا وہ مال کو خرچ نہیں کرے گا وہ مال کو خرچ نہیں, نہیں کرے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے سپارے کے اندر جہاں انفاق فی صب اللہ کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے فرمایا آمنو اب دیکھیں ایمان, ایمان, ایمان کے ساتھ انفاق ذکر کیا وہ <تصفح> لوگوں جو ایمان لائے جن کے دل کے اندر ایمان ہے تو تقاضا اس بات کا ایمان کا یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا وہ اس میں سے کیا کریں گے خرچ کریں گے اب دیکھیں اگلی بات ایمان کے ساتھ جوڑا اس چیز کو یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. Ladina, amanu, ya اور آخر میں کیا فرمایا؟ اب بخل کو جمع کیا انفاقی سب اللہ نہیں کریں گے یہ اصل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایمانی صفت ہے ایمان کی شان ہے ایمان والے کی جذبات ہے اور جو کافر ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے جو ممن ہوگا وہ سخی ہوگا یہ بات میں اللہ سخی ہے سخیوں کو پسند فرماتے ہیں اللہ بخل کو ناپسند فرماتے ہیں اور بخیل سے نفرت کرتے ہیں ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی گناہ ہے لیکن ہے سخی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اللہ کو یہ آدمی اس نیک آدمی سے زیادہ پسندیدہ ہے جو نیکیے بہت ساری کرتا ہے عبادات و ریاضات کرتا ہے لیکن مال خرچ نہیں کرتا اب ہمارے بچتوں کے اندر اس چیز کی بہت کمی پائی جاتی ہے وہ بدنی عبادات کے اندر تو بہت آگے ہوتے ہیں نماز کے بھی اہتمام کرتے ہیں روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں لیکن جہاں اشاقی صحبی اللہ کا مسئلہ آتا ہے اس سب سے پیچھے ہوتے ہیں اپنی مساجد پر خرچ نہیں کرتے علما پر خرچ نہیں کرتے مجاہدین پر خرچ نہیں کرتے اور یتیموں پر اور بیواؤں پر اور حاجت مندوں پر خرچ نہیں کرتے بدنی عبادات کے اندر آگے ہوتے ہیں. مالی عبادات کے اندر پیچھے ہوتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدنی عبادات کے ساتھ مالی عبادات کو بھی جوڑا جہاں اللہ تبارک کو تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا وہاں مال خرچ کرنے کا حکم بھی دیا تو اس بات کو ذہن میں رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مال کے اندر بخل کرے اور مال کا حق ادا نہ کرے یتیموں کا حق ادا نہ کرے اللہ کا جس کے اندر حق ہے وہ ادا نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ایمان سلب ہو جائے اور اگر اس کے ساتھ آپ ایک روایت کو جوڑیں تو یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے صدقات چاہے واجبہ ہو نافلہ ہو خرچ کرتا ہے تو اس کے دو بڑے فوائد انسان کو ملتے ہیں نمبر ایک اس سے اللہ کا غضب غضب کی جو آگے بج جاتی ہے اللہ اپنے غضب کے فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے آج اس غضب جب نازل ہوتا ہے بیماریاں پھیلتی ہے وبائے پھیلتی ہے نہ پھیلتی ہے یہیں آدمی ڈاکٹر کو لاکھوں روپے بھی دے گا اسپتالوں میں جائے گا لاکھوں روپے لگائے گا لیکن اللہ حکم کے حکم روپے کا صدقہ سو ہزار کا کر چکا ہوتا اللہ کا غضب اللہ اپنے غضب کو واپس لیتے اپنے فیصلوں کو واپس لیتے بیماریوں کے فیصلے کو واپس لے لیتے تو آپ اندازہ لگائیے لاکھوں روپے آپ کے بچ جاتے لاکھوں روپے بچ جاتے آپ کے لاکھوں مسائل حل ہو جاتے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اللہ اپنے غضب کے فیصلے کو واپس لیتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بری موت سے بچا لیتے برے خاتمے سے بچا لیتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے اور اللہ نے ایمان پر خاتمہ خاتمہ بال ایمان کو جوڑا انفاق فی فیصد اللہ کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کو حسن خاتمہ کی نعمت سے نوازیں گے نے خاتمہ کی نعمت سے نوازیں گے آج ہم سب ساری کوشش ہے اسی باغدوڑی لیے ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ اچھا کر دے اب انسان ساری زندگی عبادت کرے خاتمہ اچھا نہ ہو جائے کتنے افسوس کا مقام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ جوڑا اور بخل کو کفر اور نفاق کے ساتھ جوڑا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس چیز کو واضح فرمایا کہ تم اس بات کو مت ذہن میں رکھو کہ تم جو اللہ کے راستے میں دو گے وہ ختم ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ جب انسان دین پر چلتا ہے یہ نقطہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب انسان دین پر چلتا ہے تو اس کے دو فوائد ملتے ہیں ایک دنیاوی فائدہ اور ایک اخروی فائدہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین پر چلنے سے انسان کو دنیا کا فائدہ پہلے ملتا ہے آخرت کا تو بعد میں ملے گا اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ متحرۃ الف میں اور مرزات اللہ رب مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور رب کی رضا ہے اب دیکھ لے کے منہ کی صفائی ہماری دنیا کا فائدہ ہوا اور رب کی رضا ہمارا اخروی فائدہ ہوا اسی طرح سے بہت ساری روایت کے اندر جو ہے نا وہ آتا ہے نکاح کے اندر بھی یہی ہے انسان کو دنیا کا فائدہ ہے اب نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے اس میں کچھ دنیا سے متعلق ہے کچھ قبر سے متعلق ہے کچھ آخرت سے متعلق ہے جو انسان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے دنیا کا فائدہ یہ اللہ اس کے رسو میں برکت دیتے ہیں عمر میں برکت دیتے ہیں صحت میں برکت دیتے ہیں اس کی اقول فراست کے اندر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ انسان جب دین پہ چلتا ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ اس کا دنیا میں اس کو ملتا ہے اور آخرت میں پھر ملتا ہے اسی طریقے سے جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے بزرگوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے فرمایا کہ جس کی بنتی ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے جس کی آخرت بنتی ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور جس کی آخرت بگڑتی ہے اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے بنتی ہے تو دونوں بنتی ہے اور بگڑتی ہے تو دونوں بگڑ جاتی ہے. اس, لیے اس بات کو مد نظر کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر اس کے مال میں برکت ڈالوں گا اس کے مال میں برکت ڈالوں گا اور جو بوخل کرے گا اور میں اس کے مال کو اس کے مال کے اندر سے برکت کو ختم کر دوں گا اب اللہ سبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کو کے لیے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور محسوسات ہے, ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے ایک عجیب مثال एक جب, جب نکلتا ہے اس سے سات خوشے اور بالیاں ہوتی ہے اور ہر خوشے اور بالی کے اندر پھر سو دانے ہوتے ہیں سات بالیاں اور ہر بالی کے اندر سو دانے تو آپ نے ایک دانہ ڈالا اور زمین سے کتنے ہوگئے سات دانے آپ کو ملے اللہ تبارک نے فی اللہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ انسان زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے ساتھ بالی نکلتی خوشے نکلتے ہیں ہر خوشے کے اندر سو دانے ہوتے ہیں ایک دانے کے بدلے میں ساتھ سو دانے ملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرتے ہو ایک خرچ کرتے ہو اللہ, اللہ آپ کو سات سو روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں. سات کتنے؟ سات سو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایک قانون ہے اللہ کی سب کے اوپر خاص احسان ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے ایک روپے خرچ کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو دس روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا آپ کو دے گا اب آپ نے ایک دانہ خرچ کیا اب اس کی مثال رمضان کے اندر پر یہ سات سو گنا بڑھ جاتا ہے تو ایک روپئے کا سواب, سواب لاکھ تک بڑھ جاتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے انسان کے کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ اس رمضان کے اندر جہاں باقی امال کے جو ثباب کو بہت بڑھا دیتے ہیں اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کا بھی بڑھا دیتے ہیں اسی لیے رمضان کے اندر مختلف ذرائع سے انسان کو مال خرچ کرنے کی ترغیبات ملتی ہے مثلاً مثلاً یہ ترغیب ملی کہ ایک انسان جو ہے کسی کو روزہ افطار کروا دے تو اللہ تبارک کو اس کی برکت سے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو فرما دیتے ہیں اور اس کی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں جانم سے دور فرما دیتے ہیں مختلف روایات کے اندر مختلف ترغیبات اس کے اندر ملتی ہے کہ روزدار کے پورے روزے کا ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک وتعالى نے قران مجید کے اندر ایک اور چیز بھی بیان فرمائی کہ جو aadmi اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تبارک وتعالى اس کو دنیا کے اندر بھی اس کو بڑا چلا کر اس کی مال کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت کے اندر تو اللہ تبارک وتعالى اس کے لیے اجر کریم ہے اور پھر یہ سات سو دانا جو اللہ بڑا چڑھا کر دے رہے سات سو گنا یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے ورنہ اللہ تبار کو تعالیٰ نے ایک پر سات سو کے دانوں کی بات کر کے آگے ایک بات بیان فرمائی کہ اصل قانون میرا یہ نہیں ہے میں ایسا بادشاہ ہوں کہ میرے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے تو میرا کسی کو دینے کی بھی انتہا نہیں ہے بغیر انتہا کے دیتا ہوں اور عطا کے جب دینے پر آ جاتا ہوں تو پھر اس کی حد نہیں ہوتی ہے اور اللہ جس کے لیے چاہے مال کے بدلے کو بڑھا دیتے ہیں اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کے اندر دو صفات کو بیان فرمایا واسم واسع علیم اللہ واسع ہے اس کے رحمتوں کے اندر اور بہت وہ سات اس کے عطا کے اندر بہت وہ سات ہے اس کے ان کے اندر بہت وساعت ہے اور علیم بھی ہیں دیتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اللہ کی رضا مد رکھے امان فقتم من شئین امان فقتم من نفقتم او نظرتم من نظر فإن اللہ يعلمہ ومال الظالمین من انصار اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں ریاکاری نہ ہو اگر ریاکاری ہوگی تو الٹا و بال مل جائے گا فرمایا کہ الذین انفقون اموالہم باللیلی والنہار سرن وعلانیہ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ اپنی عجر کا وعدہ کیا اور تعین نہیں کیا کتنا دوں گا اجرہم اجر اللہ کے پاس ہے رب کے پاس ہے اب رب کتنی بڑی شانوں والا کتنی وسعتوں والا کتنے خزانوں والا فرمائے والا خوف علیہم ولا هم يحزنون اگر تم نے مال خرچ کیا تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہیں سکون ملے گا اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا میدان حشر کی سختیوں سے بچائے گا اور نہیں تمہیں خم ہوگا تو میں دل میں تسلی ہوگی کہ مال کو خرچ کیا ہے اب اس پر میری پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ بخل کیا ہوگا تو بخل پر پکڑ, پکڑ ہوگی اللہ تبارک و تعالی علی عمران کے کو واضح کرتے فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں مال کو خرچ نہیں کرتے قیامت کے دن یہی ہوگا کہ اس کا جو مال ہے یہ مال جو ہے بڑے بڑے ازدہی کی شکل میں مسلط ہوگا اور اسے کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں جو اللہ نے تجھے دیا اور تھی اس کو خرچ نہیں کیا اس لیے محترم بھائی ہو رمضان مبارک کا آخری اشرا اس کے اندر اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ کئی لاکھ بڑا چڑھا کر اس دنیا کے اندر بھی عطا فرما دے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بہت سارا جو ہے نا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر یہ سمجھو قرآن کے ایک اور انداز اللہ کتنے شفیق, شفیق ہے اللہ کتنے مہربان ہے ایک اور انداز بھی فرمایا ان المصدینسنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال میں نے کسی کو دیا اور چلا گیا جیسے انسان کسی کو ہدیہ دیتا ہے اب تو یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ واپس آئے گا بنسبت اس کے کہ جب انسان کسی کو قرض پیسے دیتا ہے تو اس میں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ مجھے ضرور واپس کرے گا یہ دوبارہ میری ملکیت کے اندر آئیں گے اللہ فرماتے اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم پھر اپنے معاملات دیکھ لو فرمائے کہ انسانوں کے اندر جیسے کرتے ہو میرے ساتھ ایسے کر لو منزل اور پھر فرمایا کہ مجھے قرض دے دو مجھے قرض دے دو اور میں غیرتو والا اللہ ہوں میں وعدوں کو پورا کرنے والا اللہ ہوں میں نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے میں تمہارا قرض تمہیں لٹاؤں گا لیکن یاد رکھو یہ سود کا حکم تمہیں دنیا کے لیے ہے انسانوں کے لیے ہے من احکامات سے پاک اور بری ہوں اور میں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کے اس قرض کو بڑا چڑھا کر بڑا چڑھا کر تمہیں واپس بھی لٹا دوں گا ابیتو شک نہیں ہونا چاہیے اس لیے میرے محترم بھائیو ان چیزوں کو مد نظر کے اپنے علماء سے زکات کے صدقات کے مسائل بھی سیکھے صدقۃ الفطر بھی آ رہا ہے یہ رمضان کے اندر انسان دے آخر کے اندر اور زکات اور باقی اس سے ہٹ کر بھی یہ تو صدقات واجبہ تو انسان پر ویسے بھی واجب ہے اصل تعلق اللہ کے ساتھ تب بنتا ہے کہ جب انسان ان واجبات اور فرائض سے کر اللہ کے راستے میں مال خرچ جو چیز آپ کے ذمے واجب ہے وہ تو بہرحال اپ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے اللہ کو جواب دینا ہوگا اس سے اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا چاہیے اس پر اللہ ملتے ہیں اللہ کی محبت ملتی ہے اور جسے اللہ مل جائے آخر میں روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں ایک روایت کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و اس شخص کو بلائیں گے جو مالدار ہوگا اللہ اسے اللہ, اسے عجیب و قریب بات فرمائیں, گے اللہ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ آدمی کہ آپ بھوک کا آپ سے کیا تعلق ہے آپ تو رازق ہے آپ تو رزاق ہے آپ تو پوری دنیا کو نعمت کھلانے والے ہیں آپ کا بھوک سے کیا تعلق ہے اللہ فرمائیں گے کہ فلاں آدمی بھوکا تھا اگر تو اسے کھلا دیتا تو اسے کھلا دیتا تو تو اس کا میرے پاس آج پا لیتا دوسرا مطلب تو مجھے ہی پا لیتا تو اس کو کھلاتا تو مجھے پا لیتا اللہ ایک آدمی کو کہیں گے کہ میں بیمار تھا آپ نے میری عادت نہیں کی میری مزاج پرسی نہیں کی اللہ آپ کی بیماری سے کیا تعلق اللہ فرمائیں گے تمہارے محلے اور پڑوس کے اندر فلاں شخص بیمار مارتا اگر تاکہ اس کی تیمار داری کرتا اس کی مزاج پرسی کرتا تو پا لیتا یا اس کا اجر آج مجھ سے پا لیتا تو میرے محترم بھائیو اس خرچ کرنے پر اللہ ملتے ہیں اور پھر یہ بات میں رکھیں کہ جب انسان خرچ کرنے پر آئے تو تحقیق کرنی چاہیے کہ انسان کو کہاں کہاں خرچ کرے اب بہت سارے بیکاری دو نمبر ہوتے ہیں انسان کو تحقیق کرنی چاہیے اس طرح جہاد کے نام پر بہت سارے لوگ آج پیسے معاشرے کے اندر لوٹ رہے ہیں اور جن کا مقصد تعبت کی پرستش کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خلافت کے خیال اسلامی نظام کے خیال شرید کی بالادستی مقصد نہیں ہوتی اس لیے ہمیں حقیقی مجاہدین کو پاکستان کے عوام سے نصرت کرے کوشش کرتا ہے اس کے بنسبت اگر مجاہدین خرچ کرے تو اس کا جو ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر انفاق فیس ابھی اللہ کا ججربی ملتا ہے انفاق کا. یعنی اللہ یعنی مجاہدین کو دینے کا ثواب دوسرا, دوسرا یہ الگ سے ملتا ہے اور پھر جو مجاہدین اح دین کے لیے کوششیں کر رہے ان کوششوں کے اندر مالی طور پر خرچ کرنے کا ثواب بھی پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اور تیسرے نمبر پر دین جو ہم سب مسلمانوں کا متفقہ اور ہم سب کا فریضہ ہے جس طرح ہم پر نماز فرض ہے اسی طرح اللہ کی سرزمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا یہ بھی ہمارا شرعی فریضہ ہے جس طرح نماز کی سستی اور پر اللہ کی پکڑ ہوگی اسی طرح اگر اس فریضے کے اندر کوئی کوتا ہوگی یہ پکڑ بھی ہوگی اس لیے پاکستانی عوام سے تو میری گزارش ہے کہ پاکستان کے مجاہدین کو اور جو ہے وہ اس کے اندر سب سے مقدم رکھے اپنے مال کو خرچ کرنے کے اندر اور زکوٰۃ اور باقی سرقات واجبہ اور نافلہ کے اندر مجاہدین کو مد نظر رکھے اس سے ان کو خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا خرچ کرنے کا بھی ملے گا اور کے اندر ان کا حصہ بھی شامل ہوگا تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ